و اشدیل و اشد محمد خیر اللہ حدیث کتاب اللہ الله خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَى وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُ الْأُقْدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي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 وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَّتِ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اعوذ بالله السميل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل حل ننبئكم بالأخصرین أعمالا الَّذِينَ زَلَّ سَعْيُهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَزْنًا ذَلِكَ جَزَاءً جہنم بیما کفروت خزو آیا و رسولی خزو حضرات محترم ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ ہے آخرت کی تیاری اس کے لیے نیک عمل کرنا ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کسی کو قرب مل سکتا ہے اللہ کی خوشنودی مل سکتی ہے اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اپنی اس زندگی میں نیک اعمال کرے جس انسان کی زندگی نیک اعمال سے مزین ہوگی وہ آخرت میں کامیاب ٹھہرے گا اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا اندینہ لحاطی کانت لہم جنات الفردو سی نزولا جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے ان کی زندگی میں نیک اعمال ہوں گے ان کے لیے جنت بھی ہے اور اللہ کی مہمانی بھی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی جنت کے حصول کے لیے جو اپنے دلوں میں چاہت رکھتے ہیں اللہ اس تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ نیک اعمال ہے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے کو خراب کرتے ہیں برباد کر دیتی ہیں جس طرح بعض اوقات ایک چیز دوسرے کی بربادی کا تباہی کا سبب بنتا ہے اسی طرح کچھ ایسے اسباب ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نیک اعمال کو کرنے کے باوجود تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں آج کی مجلس میں وہ ان چیزوں کی نشاندہی کروں گا تاکہ میں اور آپ اپنی زندگی میں جو آخرت کے لیے ایک شوق لیے ہوئے اللہ کے گھروں میں نمازوں کے لیے آتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے روزے رکھتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی کام نیک سمجھتے ہیں اسے کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں جو نہیں کرتا جب اسے کوئی بدلہ نہ ملے تو اسے دکھ نہیں اس نے تو کیا ہی نہیں دکھ اس کے لیے زیادہ ہوتا ہے جو کرے بھی پھر اسے اس کا بدلہ نہ ملے تو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا مسلمان ایسی بدنسیبی سے دو چار ہو کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت یہ اعلان فرما رہے ہیں یہ سورت کہف ہے اور اس کی آیت نمبر ایک سو چار ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل حل نبی اکم بال اعمال اے میرے نبی میں آپ کو خبر نہ دوں کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے حالانکہ اللہ دینس فی الحیات دنیا وہ دنیا کی زندگی میں ہمیشہ یہ سمجھتے تھے وہ اچھے کام کر رہے ہیں ایک محنت والی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے رب کے رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن دانستہ یا نادانستہ ان کی زندگی میں ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل حل نبی کم بال ان کے اعمال ہی انہیں خسارے میں مبتلا کر دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے اس کی ایک دلیل قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کی آیات کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نہیں عمل کرتا یہ سب عن اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک صحرا ہے ریتلا میدان ہے اس میں ایک ایک سراب ہوتا ہے سراب اس چیز کو کہتے ہیں دور میں دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے وہ پانی ہے وہ وہ پانی پیچھے بھاگتا ہے کوشش کرتا ہے چلتا ہے تھک جاتا ہے جتنا وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا آنکھوں کا ایک دا ہوتا ہے کہا جس طرح وہ پانی کی امید پہ بھاگتا چلا جاتا ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا اسی طرح بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں جو نیک عمل تو بہت کرتے ہیں محنت ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بلکہ یہاں تک کہ سورت غاشیہ کے آغاز میں فرمایا حل اتھا کا حدیث الغاشیا وجو خاشیہ خاشیات ناصیبہ اے میرے نبی آپ کے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی حلعتہ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یوم ایزن خاشیہ بہت سے چہرے اس دن ڈرے ہوئے ہوں گے عاملت الناصیبہ عمل کر کر کے تھک جانے والے تسلا ناراً حامیہ جہنم میں اوندے مو گرا دیے جائیں گے اللہ اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں اب ہم غور کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے پوچھتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم ریسرچ کرتے ہیں ہم جد و جہد کرتے ہیں آخر وہ ایسی کون سی کباہتے ہیں ایسی کون سی خباستے ہیں جو ہماری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیں گی اللہ کی نظروں میں ہمیں گرا دیں گی ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے الب باللہ۔ اللہ کسی کے ساتھ ایسی بدنسیبی نہ فرمائے تو سب سے پہلی بات جو قرآن عزیز کے اندر سورت زمر ہے اس کی آیت نمبر 65 ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں و لقدی کا ولا اشرخا لطن القاصرین اے میرے نبی میں آپ کی طرف یہ وہی کر رہا ہوں آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کی طرف میں نے یہ وہی کی تھی کیا, کیا وہی کی تھی لشرکتہ لیہ بتنہ املک اگر آپ کی زندگی میں شرک آ گیا تو سارے اعمال برباد کر دوں گا اگر اللہ کے انبیاء جو انسانوں میں سب سے بہتر سب سے برتر سب سے عظیم تر اللہ کے بارگاہ میں سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے ان کے لیے اگر یہ قانون ہے لئین اشرکتا لیہ بتن اگر شرک کیا تو سارے اعمال برقاد کر دوں گا بلا تک خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا تو میرے عزیز بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرک جو ہوتا ہے یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا یہ کوئی بھی انسان گنا سمجھ کے نہیں کرتا شرک کا آغاز عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے انسان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ایسی شخص کی جو ہوتا تو اچھا ہے اس کی عقیدت اور محبت میں اتنا غلب کرتا ہے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اسے اللہ کے برابر یا اللہ کا شریک بنا دیتا ہے یہ جی بات اللہ کو اتنی ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغ فرشر کبھی کلیمشا سن لو میری ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا اور جو بھی کر لو میں سارا کچھ معاف کر دوں گا شرک معاف نہیں کروں گا تو شرک کے متعلق یہ بات عرض کر دوں کہ شرک کا جو آغاز ہوا تھا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے اور قرآن کریم انتیس میں پارے کے اندر سورت نوح کے اندر بھی یہ ضمنن ایک واقعہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ایک نبی تھے جن کا نام ادریس علیہ السلام تھا بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے تھے بعض کہتے تھے نہیں ان کی قوم کے لوگ تھے قرآن میں جو تذکرہ ہے وہ کہتے ہیں یہ قوم نوع کے لوگ تھے باقاعدہ ان کے نام ہیں ود سعا یغوس یعوق اور نثر ودا ان ولا یغوس و یعوق و نثرا کہتے ہیں وقد ازلو کثیر ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نو علیہ السلام کی قوم میں کچھ اس سے پہلے کچھ نیک لوگ تھے جن میں ایک کا نام ود سوا یغوس یاؤٹ نصر تھا یہ اپنی قوم کے اندر ہر خیر کے کام میں لوگوں کا ہاتھ بٹاتے تھے یہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے اب کی جانے کو بڑا محسوس کیا ایک دن قوم پہ ایک مصیبت آئی تو قوم کے لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس کے غم میں بیٹھے ہوئے تھے تو شیطان نے دیکھا کہ موقع بڑا اچھا ہے چلو چل کے جو ہے نا انہیں ایک رستے پہ ڈالو وہ بڑے ایک خوبصورت انسان نیک اور پارسا جس طرح ایک بارش انسان ہوتا ہے اس کا روپ دھارا ان کے اندر چلا گیا کہنے لگا پریشان لگتے ہو وہ کہنے لگے تو کون ہے اور کیوں پوچھتا ہے وہ کہنے لگا میں جو بھی ہو ایک مسافر ہوں تمہیں دیکھ کے اندر آ گیا اور دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان ہو ممکن ہے کوئی اچھا مشورہ دے دوں انہوں نے کہا بات تو معقول کر رہا ہے کہنے لگے اس طرح ہمارے اندر یہ یہ لوگ تھے اب نہیں ہیں ہم پہ مصیبت آئی ہے ہم انہیں بڑا محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے اندر ہوتے تو آج ہمارے معاملات میں ہمارے معاون ہوتے اس نے کہا میں تمہیں ایک طریقہ بتا سکتا ہوں کہ تمہاری اداسی کم ہو جائے گی دیکھیں کیسے انداز میں انہیں ایک غلط رستے پہ ڈالنے کے لیے ایک نسخہ بتا رہا ہے کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں ان کی تماثیل تصویریں لگا لو وہ کہنے لگے اس سے کیا ہوگا کہنے لگے اس سے یہ ہوگا کہ تم جب ان تصویروں کو دیکھو گے تمہارے دلوں کو تسلی کرے گی تصویریں لگائی تو کچھ مدت تک تو لوگ ان تصویروں کو دیکھ کے تسلی حاصل کرتے رہے جب وہ پود ختم ہوئی نئے لوگ آتے گئے انہوں نے ان کے متعلق تصور گھڑ لیے پھر ایسا وقت آیا جب اللہ نے نو علیہ السلام کو مبوس فرمایا اس وقت کیفیت قوم کی یہ تھی کہ وہ اصل رب کو فراموش کر بیٹھے تھے ان پانچ لوگوں کو رب بنا لیا تھا یہ پانچ پیاروں کا تصور وہیں سے شروع ہوا اور ان لوگوں نے کہا ود جو ہے یہ بارش برساتا ہے سوا بچے دیتا ہے فلاں وہ فلاں کام کرتا ہے فلا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے حالانکہ ان کی اپنی دعوت لوگوں کو یہ نہیں تھی لیکن لوگوں نے ان کی بزرگی نیکی اور طہارت کی وجہ سے ان کی لوگوں میں خیر خیرخواہی کی وجہ سے اتنا غلق کیا کہ انہیں خدا بنا لیا تو حقیقتا وہ انہیں خدا کہتے نہیں تھے لیکن ان کی مورتیاں سامنے رکھتے اسی طرح مکے میں بھی لوگوں نے جو حبل تھا اسی طرح دوسرے جو لات تھے منات یہ صرف بتوں کے نام نہیں ہیں یہ بھی اپنے معاشرے میں اپنے وقت کے نیک لوگ تھے جن کی مورتیاں بنائی گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بات سے منع فرمایا تھا تو انہوں نے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے یہ قرآن کریم کے اندر ہے من ابود ہم تو ان کے سامنے اس لیے زانو اپنے اپنے گوڑے ٹیکتے ہیں اپنے ہاتھ باندھتے ہیں ان کے سامنے تعظیمی سجدے کرتے ہیں ان سے منتیں مانگتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دے یہ اپنے اور اللہ کے درمیان سفارشی بنائے ہوئے تھے جو انہوں نے یہ بات کی اللہ نے انہیں شرک کہا اور یہ جو کچھ ہوا یہ گناہ سمجھ کے نہیں عقیدت اور محبت اور غلف کی وجہ سے ہوا آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا کہو قوم نے یہ تصور خود بنایا تھا اور پھر اسے اللہ کا حصہ بنا دیا کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے اسی طرح یہودیوں نے عزیر علیہ السلام جنہوں نے تو رات ختم ہو چکی تھی چھ سو سال کے بعد انہیں املا کروائی تو ان کے ذہن میں تصور آیا چھ سو سال بعد ہماری وہ کتاب جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یہ لوگ ہمیں املا کروا رہے ہیں یہ ضرور اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا وکالت ال... وکالت عزیر بن اللہ انہوں نے عزیر کو کہہ دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے تو یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے ہی ہوا تھا تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھے اللہ کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا سورت مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عیسا علیہ السلام کو میں سامنے کھڑا کروں گا اور ان سے پوچھوں گا قال اللہ یا ابن مریم کل تلناس تخونی و امیا مجھے بتا تو نے انہیں کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الا بنا لے لو علیہ السلام کہیں گے کالا پاک ہے ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے ان بحق اور پھر اس کے بعد کہا اے اللہ میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے لیکن تو, تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں یقین دلاتا ہوں اللہ میں نے نہیں کہا لیکن قوم کی خباست اپنے نبی کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گی تو سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیں کہ شرک ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایک مرتبہ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے بڑے پیار سے مخاطب کرا کہا کر کے کہا ایوہ الناس اے لوگو میری بات غور سے سنو اتو شرک اس شرک سے بچ کے رہنا اخبا من دبی بن نمل یہ انسان کے اندر اس طرح داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی ایک صحابی اٹھا ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اتنا حساس مسئلہ ہے تو ہم کیسے بچیں آپ نے فرمایا صبح اور شام اللہ سے پنا طلب کیا کرو اے اللہ ایسے شرک سے تیری پناہ چاہتے ہیں جو جان بوجھ کے کریں اور ایسے شرک سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں جو غلطی سے ہو جائے اور یہ بات یاد رکھیں کہ شرک کے معاملے میں اپنی زندگی کے اندر بہت سے معاملات میں ہم بھی بہک جاتے ہیں مثلاً ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا وہ کسی تعویذ کے پاس جاتا ہے وہ اسے کاغذ پہ کچھ لکھ کے دیتا ہے وہ اسے گلے میں لٹکا دیتا ہے اور یہ تصور رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ملے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلہ کا فقد فقط جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا جب اس نے اللہ کو اللہ رب العزت کو بائی پاس کر کے اپنے آپ کو اپنے معاملے کو تاویز کے حوالے کر دیا تو اللہ نے اسے اس کے حوالے ہی کر دیا اللہ اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں تو اسی طرح میرے عزیز بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس سے پہلے آپ رات کو سوئے رات کو بارش ہوئی فجر کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مسکرا رہے تھے لوگوں نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج رات بارش ہوئی ہے انہوں نے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ نجات پا گئے ایک دم سب چونک گئے بارش کی وجہ سے کون کافر ہوا اور کون نجات پا گیا سوال کر دیا اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہوا آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ ستارہ یہاں سے چلا اور یہاں پہنچا تب بارش ہوئی وہ کافر ہو گیا وہ مسلمان نہیں رہا اور جس نے یہ عقیدہ رکھا یہ اللہ کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مہربانی سے بارش ہوئی ہے وہ نجات پا گیا تو میرے عزیز بھائیوں ہم روزانہ نجومیوں کی لکھی ہوئی باتیں اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ اور بلکہ جا جا کے پوچھتے ہیں جب وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ تیرا ستارہ یہ کہہ رہا ہے تیرا ستارہ اس طرف چل کے یہ زحل فلاں جگہ پہنچے گا تو تیری قسمت کے اندر یہ ہوگا تو ہم مسلمان کے مسلمان رہیں گے ہمارے اعمال قبول رہیں گے اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا جس نے ستاروں پر عقیدہ رکھا کہ اس کی زندگی کے معاملات میں اللہ رب العزت نہیں ہے تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ستاروں کی وجہ سے اس کے تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ کافر ہو گیا جو کافر ہو گیا اس کے عمال کی احسیت کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ قَسَرَا بِن بِقِعِعَةٍ يَحْسَبُهُ ما۔ جو انسان کفر کرتا ہے اس کے اعمال کی حیثیت صحرا سہرا کے سراب جیسی ہے جس طرح جسے انسان پانی سمجھتا ہے حقیقتاً وہ پانی نہیں ہوتا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو شرک کی گندگی سے بچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماطلا بلاہ دخل الجنا جو شخص اس حالت میں فوت ہوا اس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا وہ جنت میں جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ شرک کیا ہوا اور اس نے اس پہ معافی نہیں مانگی اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کہتے ہیں میں جہنم میں داخل کروں گا تو ہم کہیں غلطی یا جان بوجھ کے کوئی زندگی میں ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو ہمارے عمال کو برباد کر دے اسی طرح بہت سی باتیں میرے عزیز بھائیوں ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں مثلا اس میں ایک بات ایسی ہے جس سے شاید کوئی انسان بچا ہو بعض اوقات ہمیں کوئی معاملہ آتا ہے ہم اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں مجھے اپنے بچے کی قسم ہے مجھے اپنی ماں کی قسم ہے مجھے اپنے باپ کی قسم ہے مجھے تیری جان کی قسم ہے اور اسی طرح مجھے اپنے رسول کی قسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حالف لغیر اللہ فقط اشرکا جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے نام کی بھی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میں کسی پہ الزام تراشی نہیں کر رہا کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا میں تو اپنے آپ کو یا آپ کو یہ احساس دلا رہا ہوں کہیں ایسی غلطی ہم سے تو نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو پھر یقین مانیے ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر جو اس امت کے سب سے عظیم تر انسان ہیں آپ آئے کہنے لگے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی بہترین دعا بتائیے ہے آپ نے انہیں دعا سکھلائی کہا ابو بکر صبح بھی پڑھا کرو رات کو بھی پڑھا کرو یعنی صبح شام کے ازکار میں یہ دعا ہے کیا اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیئن و ملیکہو اشہد اللہ الہ الا انت ربی اعوذ بکا من شر نفسی و شر شیطان و شرکی اللہم اے میرے اللہ عالم الغیب والشہادہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے فاطر السماوات والارض زمین و آسمان کو تو نے بنایا ہے ربک اللہ شی ان ملی اللہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے تو اس کا اکیلا مالک ہے اشحد الہ اللہ الا اللہ میں شہادت دیتا ہوں اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے ربی رب نفسی کا اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اپنے نفس کے شر سے وشر الشیطان شیطان کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں وشر کی اے اللہ شرک کی خباصت اس کی گندگی اور اس کی غلازت سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین دعا سکھلائی جو انسان صبح اور شام اپنے اذکار میں یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تینوں چیزوں سے حفاظت فرماتے ہیں نفس کے شر سے شیطان کے شر سے اور شرک کے شر سے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں ان اذکار کو تو میرے عزیز بھائیوں سب سے پہلی چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے اس کا نام شرک ہے ہم شرک یہ ہمیشہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہوتا ہے یا انسان پھنسا ہوا ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے شیطان اسی وقت انسان کو یہ وار کرتا ہے جب انسان انتہائی بے بس ہو یا انسان عقیدت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری وسیعت جو فرمائی تھی آپ نے فرمایا لوگوں اے میری امت کے لوگوں میری ذات کے معاملے میں تم غلف نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسائی علیہ السلام کے متعلق غلو کیا میری ذات کے متعلق ایسا نہ کرنا عبد اللہ و رسول میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اور بس تو ہم نے اللہ اللہ کا نور بنا دیا کسی نے آپ کے نور کو ہزاروں سال پہلے پیدا کر دیا یعنی ہم نے بھی وہ غلو کیا جس بات سے رسول اللہ نے ہمیں منع فرمایا تھا تو یہ غلف جو ہے انسان کو شرک کی گندگی کی طرف لے جاتا ہے نمبر دو جو انسان کے اعمال کو برباد کرتی ہے چیز وہ یہ ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھبیس ماں اس کی آیت نمبر پینتیس یادین اللہ رسول اعمالکم اگر عمل کرنا ہے اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی سمجھ کے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا یا اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنا اس کے کے اگر کسی کو نیک سمجھ عمل کرو گے تو وہ نیک نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دوسرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا سورت محمد چھبیسواں پارہ اس کی آیت نمبر 35 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خود اٹھا لینا يَا آمنو اے لوگو اس کے مخاطب لوگ نہیں ہیں. عام نہیں ہیں ایمانداروں کو جو اہل ایمان ہیں اللہ اور اس کے رسول رسول محمد اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کو رب مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر مانتے ہیں انہیں اہل ایمان کہتے ہیں اہل ایمان کو کہا یادین آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اتی اللہ و اور رسول اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں عمل کرنا اگر ایسا نہ ہوا تو اعمال برباد ہو جائیں گے اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں دیکھیں ابھی ہم نے انشاءاللہ اللہ اللہ کی توفیق سے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے جمعے کی رکعات کتنی ہے دو اگر میں تین پڑھوں جان بوجھ کے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی کیوں ہم کو برا کام کریں گے ہم کہیں گے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے دو پڑی اللہ نے حکم دو کا دیا اگر ہم انہیں تین کریں گے تو ہماری پہلی دو بھی برباد ہو جائیں گی اسی طرح زندگی کے سارے معاملات اسلام جو ہے وہ کسی مولوی کے ذہنی آئی ڈی ایز کا نام نہیں ہے کسی امام کے طریقے کا نام نہیں ہے اسلام وہ ہے جس کی وہی اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے وہ ہمیں دکھلایا اگر اس کے علاوہ کسی اور کو دین سمجھ کے نیکی سمجھ کے کریں گے تو وہ ہمارے دوسرے اعمال کو بھی برباد کر دے گا اس لیے دوسری بات جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے وہ اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے عمل کرنا ہے یہاں میں سے بعض لوگ اب ایک دلیل کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں محبت کے اندر بندہ جو مردی کر لے کوئی عرض نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان الجنہ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے میرے طریقے سے پیار نہیں کیا اس کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے اور جس نے میرے طریقے پہ عمل کیا میرے طریقے پہ چلا اللہ کی قسم میں پورے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں فرقوں کے بت اپنے ذہنوں سے نکال دو یہ ہمیں برباد کر دیں گے سارے مسلمان یہ سوچ لیں کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے صرف اس کے طریقے پہ چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے میں کیا کہتا ہوں میرے ابا نے کیا کہا میرے ساتھی کیا کہتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں آپ کو ہونی چاہیے آپ صرف یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے اللہ نے ان پہ وہی کیا کی ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے اگر ہمارا طرز عمل یہ ہوگا تو ہمارا ایک ایک عمل ہماری زندگی کا بہترین ذخیرہ اگر اس سے ہٹ گئے یا تھوڑا سا نیا ایٹ کر دیا تو ہمارے دوسرے اعمال کو بھی اللہ نہ کرے برباد نہ کر دے تاریخ میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا آگے کہنے لگا میں امام وقت میں پہلے بھی آپ کو یہ کئی مرتبہ بات عرض کر چکا ہوں اے امام وقت میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یہ مدینہ منورہ کی بات ہے کہنے لگا عمرہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جاؤ مدینے سے باہر ذوالہ کے مقام پہ جاؤ وہاں پہ احرام باندھو تلبیہ پکارتے ہوئے مکے جاؤ اور اس طرح کرو وہ کہنے لگا نہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے میں آپ کی قبر مبارک کے پاس احرام باندھوں گا پھر جاؤں گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا کہ تیری محبت کی بات اپنی جگہ لیکن میں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان اور اللہ کے نبی کے عمل دونوں بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے آپ کے ساتھ چودہ سو صحابی تھے ہدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام بانداز الخلیفا سے جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا اور نو ہجرت کے نوویں سال حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حکم دیا جاؤ جا کے احرام باندھو ذلحلیفا سے پھر اس کے بعد اگلا سال آیا یعنی دس ہجرت کا دسواں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور ایک لاکھ ساتھیوں نے اہرام باندھا ذوالفا سے میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان اور آپ کا عمل دونوں بتلا رہا ہوں تم مجھے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سنائی کیا تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا ہوا من احب سنتی فقد احبنی ومن من احبانی کا نما یف الجن شاید کوئی ڈھیٹ ہوگا مولوی کہنے لگا نہیں میں تو یہی پہ باندھوں گا امام مالک غصے میں آگئے کہنے لگے کیا تو نے اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کل امتی الجنت اللہ من ابا من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطا دخل الجن فقت ابا میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے میری بات کا انکار کیا پوچھا آپ کی بات کا انکار کرنے والا کون ہے کہا جس نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا اس نے مجھے مانا جس نے اپنی مرضی کی اس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا پھر آپ کہنے لگے کیا تو نے اللہ کا فرمان نہیں پڑا ہوا قران عزیز کے اندر اللہ فرماتے ہیں فلیحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب الیم تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں زبان کی محبت یہ زبانی کلامی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مانتے ہیں محبت یہ ہے کہ من احب سنتی فقط احبانی جس نے رسول اللہ کی سنت آپ کے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے آپ سے پیار کیا اللہ ہمیں آپ کا فرما بردار بنائے تو میرے عزیز بھائیوں دوسری بات جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے عمل کرنا ہے تیسری چیز جو ہمارے اعمال کو برباد کر سکتی ہے وہ ہم نیک عمل صرف اس لیے کریں کہ دنیا مل جائے میرے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں ہم میں سے کثیر مسلمان ایسے ہیں جن کی خواہش یا جن کی جد جہد نیکی کی صرف اپنے معاملے تک محدود ہوتی ہے نوجوان ہمارے بیٹے ساتھی امتحان آتا ہے نمازیں تہجد اشراق ساری فرض نمازیں باجماعت ادھر رزلٹ آیا سارا کچھ ختم اللہ رب العزت کوشش کو ضائع نہیں کرتے لیکن یاد رکھیں اللہ مالک نے حج جو ہے اسلام کے ارکان میں سب سے زیادہ پیسہ توانائی اور ہجرت گھر بار چھوڑنا یعنی سب سے زیادہ مشقت والا عمل ہے اللہ نے کہا و من ہم اقول و ربنتنہ فت دنیا ومالہ فلاںرت من خلاق جس نے یہ بھی صرف دنیا کے لیے کیا اسے دنیا کا وہ معاملہ تو مل جائے گا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا میرے بھائی ہمیں جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں ہم آخرت کے لیے کریں دنیا مل جائے گی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک ساتھی صحابی کے گھر گئے اسے جب علم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے ہیں بڑا خوش ہوا دروازہ کھولا بیٹھک میں بٹھایا آپ بیٹھ گئے آپ نے دیکھا ایک روشن دان بنا ہوا ہے آپ نے اسے سوال کیا میرے ساتھی یہ کیا ہے کہنے لگا روشن دان آپ نے پوچھا کیوں بنایا ہے کہنے لگا روشنی اور ہوا کے لیے آپ نے فرمایا کاش تو اس نیت سے بناتا کہ اذان کی آواز آئے تو روشنی نے تو آنا ہی تھا تو اس طرح جب ہم اللہ کی رضا کے لیے آخرت کے لیے نیک عمل کریں گے تو نیک عمل کا رزلٹ یہ لازم ہے من او حیات طیبہ اللہ کہتے ہیں جو نیک عمل اخلاص کے ساتھ کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے ایماندار مرد ہے یا عورت میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے بہترین گزران زندگی دوں گا اس لیے تیسری غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے وہ نیک عمل صرف چھوٹی سی چاہت چھوٹی سی کامیابی یا چھوٹی سی بات کے لیے کر کے ختم کر دیتے ہیں نہیں میرے عزیز بھائی نیک عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے تو انشاءاللہ اللہ یہ جو مقصد دوسرا دنیا کا بھی ہمارا ہوگا یہ بھی ملے گا کیونکہ اللہ کو دعاؤں میں سب سے زیادہ اچھی دعائیں یہ لگتا ہے وہ منہ مئی عقورا آتی فت دنیا حسنتن و فل آخرتی حسنت وقین عذاب نار اے اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کے عذابوں سے بچا اللہ کو یہ سب سے پیاری دعا لگتی ہے تو اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں عطا کرے گا اور ہمارے اعمال کی قیمت بھی بڑھ جائے گی ہمیں آخرت میں بھی اس کا حصہ ملے گا اگر ہم صرف دنیا کی طرف کے لیے کریں گے تو آخرت کا حصہ ختم ہو جائے گا پھر دنیا کا معاملہ تو ہمارا حل ہو جائے گا آخرت برباد ہو جائے گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے چوتھی بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے لیکن مجھے اس سے بھی بڑے ایک فتنے کا ڈر ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا ہے آپ نے فرمایا شرک خفی پوچھا لوگوں نے یا رسول اللہ شرک خفی کسے کہتے ہیں خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے شرک کو یا چھوٹے شرک کو پوچھا یا رسول اللہ یہ شرک خفی کیا ہے آپ نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے تو دیکھتا ہے کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے عمل کو زیادہ لمبا کر دیتا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھے یہ بڑا نیک آدمی ہے تو آپ نے فرمایا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا یا حج کیا اس نے شرک کیا اور شرک جو ہے یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے اور ریاکاری جو ہے یہ شرک میں ایک گندی قسم ہے جس کے شکار ہم میں سے بہت سے لوگ ہو رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے پہلے تین لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنائے گا اور اگر بظاہر ان کے اعمال دیکھیں تو سب سے زیادہ خوبصورت عمل ہے ان میں ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا اب قرآن پڑھنا پڑھانا یہ بہترین عمل ہے لوگوں کو دعوت تبلیغ کرنا یہ بہترین عمل ہے قرآن کی طرف لوگوں کو بلانا قرآن کی تعلیم دینا یہ بہترین عمل ہے لیکن اللہ رب العزت ایسے عالم دین یا قاری قرآن کو کھڑا کر کے کہیں گے میں نے تجھے علم سے نوازا تو نے کیا کیا یہ اللہ رب العزت کے سامنے کہے گئے اللہ میں دن رات تیرے قرآن کی تعلیم دیتا رہا قرآن پڑھتا پڑھاتا رہا تو اللہ نفرت سے کہیں گے تذبتا جھوٹ بولتا ہے تو نے تو سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑے خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا یا بڑی بہت اچھی تقریر کرتا تھا اس لیے تو نے لوگوں کے سامنے اپنی بڑھائی کے لیے کیا فرشتوں پکڑو اس کی پیشانی سے اور جہنم کا اندن بنا دو اس کی زندگی کی ساری اسٹرگل ساری کوشش برباد ہو جائے گی اس, عالم دین کو،, اس قاری قرآن کو جہنم کا اندر منا دیا جائے گا صرف اس غلطی کی وجہ سے دوسرا ایک سخی کو جسے اللہ نے بے شمار مال دیا تھا اور وہ خرچ بھی کرتا تھا اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تو نے کیا کیا وہ کہے گا اللہ دن رات تیرے رستے میں خرچ کرتا رہا غربا مساکین کی مدد کرتا رہا اللہ نفرت سے کہیں گے کہ تذکتا جھوٹ بولتا ہے تو تو اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں کہ بڑا غنی آدمی ہے بڑا سخی ہے پکڑو گسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو اور تیسرا وہ شخص صحیح مسلم کی روایت ہے جس نے اپنی گردن کو بظاہر اللہ کے لیے کٹا دیا تھا شہید ہو گیا اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تو نے کیا کیا وہ کہے تجھے میں نے زندگی دی جوانی دی طاقت و قوت دی وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں کٹ گیا اللہ کہیں گے کسب جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے کہا کہ لوگ کہیں بڑا جیدار تھا بڑا جرری آدمی تھا اس سال لڑا کے مزہ آ گیا تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا لوگوں نے تمہیں کہہ دیا مجھ سے کیا لینا پکڑو گسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو یہ ایک ایسی خباصت ہے میرے عزیز بھائیوں جس کا ہم اکثر لوگ شکار ہیں اللہ رب العزت کو سخت نفرت اور غصہ آتا ہے ایسے انسان سے جو نیک عمل کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی رضا مقصود نہ ہو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا کل کہو ان نسلاتی و نسخی و ماہیا یا مماتی اللہ رب العالمین میری نماز میری قربانی میرا مرنا اور جینا اللہ تیرے لیے ہے میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں آپ سے بھی یہ عرض کرتا ہوں کیا ہمارا مرنا جینا ہماری نمازیں ہماری قربانیاں اللہ کے لیے ہیں یا ہمارے مقاصد یا ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہے اگر خدا نخواست ایسی غلطی ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے تو میرے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو لبرل ہے جنہیں نماز سے کوئی ناتا نہیں ہے جنہیں روزہ زکات حج سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو نام کے مسلمان ہیں ان کی بات نہیں میں ان بہترین لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو نماز سے محبت رکھتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں جو زکوات دیتے ہیں جو حج اور عمریں کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں میں ان کی منت کر رہا ہوں اپنے اعمال کو بربادی سے بچا لیں اگر ہماری زاری زندگی کی محنت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نبی آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم کام کیا ہم چھوٹا سا مسجد بنا لیں یا ہزار دو ہزار روپے دے دیں تو توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا سب سے عزت والا گھر بیت اللہ بنایا ہے ابراہیم, من ربنا تقبل انت ابراہیم اور اسماعیل نے بڑی محنت مشقت کر کے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اکیلے باپ بیٹا تھے اور دونوں نے بیت اللہ بنایا جس گھر کو دیکھنے کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کی آنکھیں ترستی ہیں جس کے پاس پہنچ جائیں تو آنکھیں چلکتی ہیں جس کا تواف کر لیں تو اپنے آپ کو زن انسان سب سے خوش نصیب تصور کرتا ہے وہ گر بنانے کے بعد ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ جو کیا ہے اس پہ فخر نہیں تقبل منہ جو کچھ کیا ہے اسے قبول کر لے نق ان تسمی العلیم تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے میرے عزیز بھائیو ہم عمل کرتے ہیں اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگیں عمل کرنے کے بعد لاپرواہ نہ ہو جائیں اور ان چاروں خباصتوں سے اپنے اعمال کو محفوظ فرمائیں سب سے پہلا شرک سے بچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچائیں نمبر تین اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائیں نمبر چار صرف دنیا کی طلب کے لیے نیک عمل نہ کریں بلکہ اپنے رب کو راضی کے کرنے کے لیے کریں تو شاید ہمارے تھوڑے سے عمل ہمیں بہت سا فائدہ پہنچا دیں اگر یہ خباستیں ساتھ ہوئیں ہمارے بہت زیادہ عمل بھی ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اکول اکول ہادہ وسطر اللہ